الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الشعارہ کی تقریبا سات آیات کی تصصیر ہوئی تھی اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی اشارت فرماتا ہے انہ فی ذالک لآیتن لا بے شک اس میں ضرور نشانی ہے یہ جو پیشلی ہماری بات چل رہی تھی اللہ نے پیشلی آیت میں عرض کیا تھا کہ یہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس میں کتنے عزت والے جوڑے پیدا کیے ہیں ہم بتنا مانا اگانا ہوتا ہے لیکن اگر ہم اس کو درخت سے قطع نظر جیسے مفسرین نے عام مانا رکھا کہ یہاں انسان بھی مراد ہو سکتے ہیں جانور بھی ہو سکتے ہیں درخت بھی ہو سکتے ہیں تو پھر پیدا کرنے کے معنی میں اگر لے لیے جائے تو بہت ہی بہتر ہے کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے زمین کی طرف کہ ہم نے اس زمین میں کتنے عزت والے جوڑے پیدا کیے ہیں تو کل بھی اس پہ میں نے کلام کیا تھا کہ یہ دکھانا اس وجہ سے ہے تاکہ ہم ان چیزوں پر غور و تفکر کر کے ان کو بنانے والے کی ذات کی معرفت حاصل کریں کہ ہاں ایک ذات ایسی ہے جس نے ان کو بنایا ہے جو ان کو مختلف افعال و اعمال کی ترغیب دے رہی ہے یا ان کے ذمہ بعض افعال و اعمال لگائے ہیں تو پھر وہ ذات جب اتنی پاورفل ہے اور اتنی بہترین چیزیں پیدا کرنے والی ہے تو پھر اس پر ایمان لانا چاہیے اسی کو اللہ نے آگے بیان فرمایا ان فی لے کر بے شک اس میں ضرور نشانی ہے ایک نشانی غور کریں نشانی دیکھ کر نشان والے کو سمجھ جائیں اس جس کی وہ نشانی ہے اس کی ذات کا اس کی عظمت کا اعتراف کریں تو کامیابی ہے وما کہانا اکثر احمدین اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں بس معاملہ یہی ہے جیسے آج مسلمانوں پر ایک عجیب و قریب مطلب میں نے اشتبارہ اشارہ کرتا ہوں یا بھی بیاض کرتا ہوں کہ ایک بے حسی سی تاریخ ہے کہ ایک عام انسان اگر کوئی چیز بنا رہا ہوتا ہے تو بڑے غور سے تعجب سے دیکھ کر اس کی تعریفیں کرتے ہیں کیا عجیب وسن یہ جو پینٹنگز کی نمائش وغیرہ ہوتی ہے اور اس میں جا رہے ہیں جم بنا کر اور بڑے حیرار رہے ہیں کیا چیز بنائی ہے ایوارڈ دے رہے ہیں انعامات دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے اگر جائز تمام چیزیں ہوں اس میں امور تمام کوئی شر... کوئی شرعیہ کا لحاظ رکھا جائے تو میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب ایک عام آدمی کی بنائی ہوئی چیزوں پر تو اتنی تعریف کر رہے ہیں. ان چیزوں کو جو غور و تفکر سے دیکھ رہے اور اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں جس بھی چیز کو پیدا فرمایا وہ اپنی ذات میں کا عجیب عجوبہ ہے اسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اپنے قلب میں مزید بڑھانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے بارہا آپ کو سمجھایا مچھر کو دیکھیے مکھی کو دیکھیے چیونٹی کو دیکھیے اور کوئی چھوٹے موٹے کیڑے نظر آ جائیں ان کو اپنے سامنے ہتھیلی پر رکھ کر آپ دیکھنا شروع کریں حیران ہو جائیں گے اگر آپ مائکرو اسکوپ میں دیکھیں تو اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ چھوٹے چھوٹے باری قرضہ کو کیسے جوڑا گیا کہ اور بہترین طریقے سے کہ اس میں ایک دل بھی ہے آنکھیں ہیں ایک ذہن رکھا گیا ہے وہ سوچ رہا ہے اس کو احساس و شعور کی دولت سے مالا مال کیا گیا ہے اسے دشمن کا شعور حاصل ہے دوست کا شعور حاصل ہے اس کی غذا مقرر کی گئی ہے وہ اپنی غذا تک پہنچتا ہے اسے کھاتا ہے توالد تناسل کا اس میں سلسلہ رکھا گیا اتنی سیکیوڑے کے اندر تو یہ کیا چیزیں غور و تفکر کرنے والی نہیں ہے تو یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب کفار نے ان چیزوں پر غور چھوڑا تو ایمان نہ لائے وہ مادی چیزوں کے اوپر فریفتہ رہے اور انسان نے جب ان چیزوں پر غور و تفکر چھوڑا تو ایمان تو گھر میں پیدا ہوتے ہی مل گیا تھا لیکن یہ نقصان ضرور ہوا کہ انسان اللہ تعالی سے دور ہو گیا دنیا کی محبت مادی اشیا کی محبت غالب آ گئی اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا خوف قلب سے نکل گیا اور آج دنیا کی جو حالت آپ کے سامنے ہے وہ اسی وجہ سے آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ان ربا کا الرحیم اور بے شک تمہارا رب ضرور وہی عزت والا مہربان ہے یعنی حقیقی عزت اللہ کے لیے ہی ہے اور وہ بہت مہربان ہے اب آگے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور ہارون علیہ السلام موسی علیہ السلام کے دربار میں جانا وہاں مکالمہ ہونا یہ تفصیل بیان اس میں چلے گا اور ہم نے آپ کو بارہا بتایا کہ یہ واقعہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر بیان ہوا تین چار جگہ پہلے بھی آ چکی ہیں کہیں تفصیل سے کہیں بالکل بالاختصار لیکن بیان ہوا مقصود یہ ہوتا ہے یہ سمجھایا تھا آپ کو کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم پورے قرآن کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں کہیں سے کھول کے پڑا اگر ایک واقعہ صرف پہلے اور جو بہت ہی امپورٹینٹ واقعہ ہے اپنی نیت کے اعتبار سے صرف ایک پچھلے مقام پر ہوتا آگے سے آپ پڑھتے تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہاں پر وہ آتے ہی نہیں اور محروم ہو جاتے پھر دوسرا یہ بھی ہوتا ہے اگر آپ ترتیب سے بھی چلیں تو بعض اوقات ایک واقعہ پڑھ لیا کہ روزانہ م. ایسا تو نہیں کہ ایک ہی نشست سارا قرآن ختم کر لے آج سے آگے بڑھتے ہیں تو پچھلا واقعہ مہاو ہو جاتا ہے اور اس سے جو اثرات وقتی طور پہ قبول کرتے ہیں ان اثرات میں بھی کمی آ جاتی ہے تو پھر بار بار ان واقعات کو لکھا جو خاص واقعات ہیں جس میں اللہ تعالی کی بہت بڑی عظیم نشانی ہے اور جن کے اثرات معاشرے پر وسیع پیمانے پر مرتب کرنا اللہ تعالی کی مشیت تھی لہذا جب وہ بار بار واقعہ آئے گا پہلے بھول گیا دوبارہ واقعہ آئے گا پھر سب ذہن نشین ہو جائیں گے مزہ پھر آگے آئے گا پھر ذہن نشین ہو جائیں گے اس طرح اگر ایک واقع کو کئی مقام پر بیان کیا گیا ہے تو یہ حکمت سے خالی نہیں ہے لہٰذا اس میں ذرا سمجھنے کے لئے پہلے ایک بات یاد رکھیے گا ہم وہ خلاصہ اور پس مندر دوبارہ بیان کریں گے کہ فرعون جو تھا یہ اس کی قوم قبط, قبط قوم تھی قبط تو یہ لوگ قبتی کہلاتے تھے جبکہ علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بنی اسرائیل کہلاتی تھی تو یہ قبتی قوم جو تھی انہوں نے تقریباً چھ لاکھ سے زائد بنی اسرائیل کو اپنا قبضے میں لے کر غلام بنا لیا تھا اور ان سے یہ محنت مزدوری کروایا کرتے تھے اور فرعون قبتی تھا لہٰذا اس کی قوم ان پر غالب آ اور بنی سیلوں کو گرفتار کر لیا اپنے قبضے میں لے لیا اور ان سے مزدورے کے کام کروایا کرتے تھے تو ایک دن فرعون نے خواب دیکھا کہ مصر کی طرف سے ایک آگ اٹھی ہے اس کے محلات پہ گری اور جلا کے ختم کر دیا پھر اس نے اپنے معبرین کو بلایا خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والوں کو بلایا اور ان سے خواب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ مصر سے ایک کوئی لڑکا اٹھے گا اور وہ تمہاری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا اس سے اس کو بڑی تشویشی اور اس نے اپنے احمق درباریوں سے پوچھا پھر کیا کریں تو انہوں نے کہا کہ پھر بنی اسرائیلیوں میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہو رہے ہیں نا سب کو مار دو تو یہ اسی طرح کرتے تھے کہ لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور لڑکوں کا قتل عام شروع کر دیا اور یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا تو پھر اس کے درباریوں نے ان سے اس سے ریکویسٹ کی کہ اگر تم اسی طرح بنی اسرائیلیوں کے لڑکوں کو مارتے رہے تو ایک وقت آئے گا کہ لڑکے پہلے مر رہے ہیں پھر ان کے لوگ بوڑھے ہو کے بھی مر رہے ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ ان کے مرض ختم ہو جائیں گے عورتیں عورتیں رہ جائیں گے تو بتاؤ کہ یہ حکومت کا جو کام چل رہا ہے جو مزدوری یہ لوگ کر رہے ہیں غلام بن کر وہ کس سے ہم کام لیں گے تو لازمی بات ہے ہمیں کام کرنا پڑے گا ہمارے لوگوں کو کام کرنا پڑے گا تو یہ ان کے لڑکوں کو مارنا یہ حکمت نہیں ہے اب فروغ نے کہا پھر کیا کریں تو کہا بھی ایسا کرتے ہیں ایک سال ہم مارتے ہیں اور ایک سال لڑکوں کو زندہ چھوڑتے ہیں تو یہ ہوا جس سال زندہ چھوڑنے کی باری تھی تو ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس سال بچوں کو قتل کرنے کی باری تھی اس سال میں موسا علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو آپ کی والدہ نے اس خوف کی وجہ سے کہ میرے بچے کو قتل نہ کر دیا جائے جیسی موسی علیہ السلام پیدا ہوئے تو کچھ ہی دن بعد ایک تابوت میں رکھ کر اور دریا میں اس کو بہا دیا وہ اتفاقت تابوت بہتا ہوا فرعون کے محل کے سامنے سے گزر رہا تھا اور فرعون بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے تو فرعن کی نگاہ پڑی بی بی آسیہ کی بھی پڑی بھائی یہ تابوت جا رہا ہے تو اس کو منگوایا کھولا تو اس میں سے یہ بچہ نکلا موسیٰ علیہ السلام نکلے اور مفصل نے لکھا ہے کہ فرعون کے اپنی اولاد نہیں تھی تو پھر فرعون کے دل میں اللہ نے خیال ڈالا اور اس نے کہا کہ کیوں نہ ہم اس بچے کو پال لیں یہ بھی مسئلہ علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے بچپن میں بھی تو پال لیا گیا اور موسی علیہ السلام کو اس نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا اب ایک دفعہ بچپن میں علیہ السلام اس کی گود میں کھیل رہے تھے تو کھیلتے کھیلتے اسے ہوتا ہے بچوں کی عادت کی داڑھی پکڑ کے زور سے کھینچی تو یہ فرعون کی داڑھی تھی تو اس کو اس کے بال ٹوٹ گئے اس کو تکلیف ہوئی ازیت ہوئی تو ایک دم اس کے دل میں خیال آیا کہ کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا تو یہ خیال آتے ہی اس نے ماد اللہ علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم دیا بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر ملی جو پہلے کافرئی تھی یعنی اسی فرعون کے ساتھ تھی۔ پھر جب موسل السلام نے افا پھینکنے والا معجزہ دکھایا تھا تو اس کے بعد یہ بھی مان لے آئی مسلمان ہو گئی تھی تو اب جب ان کو پتا چلا تو یہ فوراً انہوں نے کہا کہ تم کیا, کیا حکم دے رہے ہو یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے اس کو کیا پتا شیرخار بچہ ہے کہ داڑی کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی اس نے کہا نہیں اس نے جان بوجھ کی کھینچی ہے اللہ تو اب انہوں نے کہا کہ اچھا تم دیکھو ایسا کرو اس کے سامنے ایک ہیرا رکھو اور ایک انگارا رکھو اگر یہ انگارہ اٹھا لیتا ہے تو تم سمجھ جاؤ کہ بچہ ہے دیکھو انگارا اٹھا لیا ہی اٹھائے گا تو ٹھیک ہے ہم ہی کہیں گے یہ اس کے اندر عقل ہے اتنی تو وہی معاملہ کیا گیا اب ایک روایت کے مطابق السلام نے ہیرے کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا لیکن اللہ کے حکم سے فرشتہ نے انگارے کی طرف ہاتھ کر دیا اور آپ نے وہ اٹھا کے فوراً منہ میں رکھ لیا تھا ابھی بھی دیکھیے اللہ تعالی کی حکمت کے جب ہاتھ سے پکڑا تو ہاتھ نہیں جلا ورنہ چھوٹے بچہ ہاتھ لگاتی ایک دم ہاتھ ہٹا لیتا اٹھا کر منہ میں رکھ لیا تو یقیناً اس میں فرشتے کی بھی کاروائی ہوگی ساتھ شامل جسے منہ میں رکھا تو زبان جل گئی اگرچہ فوراً نکال دیا گیا لیکن اس کی وجہ سے موسا علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی اٹکتی تھی زبان جس کا تذکرہ بھی آیات میں آئے گا اب اس کے بعد پھر موسی علیہ السلام جوان ہوئے باقاعدہ فرعونوں کا ہی لباس پہنتے تھے فرعون کے ساتھ تھے اور جب تقریبا 30 سال کی عمر کی ہو گئی اور فرون کے منہ بولے بیٹے مشہور تھے سلام کہیں سے گزر رہے تھے تو وہاں ایک بنی اسرائیلی اور ایک قبطی کی لڑائی ہو رہی تھی تو آپ نے جا کے جب معاملہ معلوم کیا تو معلوم چلا کہ بنی اسرائیلی جو ہے وہ حق پر تھا اور قبطی حق پر نہیں تھا آپ نے اس کو سمجھانا چاہا تو اس نے کوئی بدتمیزی کی یہ آگے واقع آئے گا تفصیل سے میں خلاف عرض کر رہا ہوں تو مصر سلام نے غضبناک ہو کے اس کو مکہ مارا کیونکہ آپ جلالی نبی تھے اب مکہ لگا تو وہ قبتی ہلاک ہو گیا اب جب ہلاک ہوا تو علیہ السلام کو ایک خوف پیدا ہوا کہ فرعون کو پتا چلے گا تو قبطی قوم ہیں یہ لوگ اور میں بنی سراہلی ہوں تو مجھے کوئی سزا دیں گے تو آپ پھر وہاں سے فرار ہو کر مدین چلے گئے تھے شام کی طرف چلے گئے وہاں شعیب علیہ السلام یہ آگے یہ بھی واقع میں آئے گا وہاں پہ آپ گئے ان کی خدمت کی ان کی صاحبزادی سے نکاح کیا اور پھر اللہ کے حکم سے مدین سے مصر کی طرف واپس آ رہے تھے کہ راستے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ پر ظاہر کر دیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو اب یہ جب واپس آئے پہلے اپنے گھر پہنچے گھر پہنچ کر اب یہ اللہ کا حکم آئے گا یہاں پر کہ آپ جائیں اور فرعون کو جا کر تبلیغ کریں مس علیہ السلام عرض کریں گے کہ رب کریم میرے بھائی کو بھی رسول بنا دے حالانکہ فیصلہ پہلے ہو چکا ہے لیکن آپ کی درخواست پہ اللہ تعالیٰ ہارون علیہ السلام کی نبوت کو بھی ظاہر فرمائے گا پھر مصیل السلام یہ بھی عرض کریں گے کہ میری زبان میں لکنت ہے اور یہ بھی عرض کریں گے کہ میں نے ایک ایسا کام کر لیا تھا کہ جس سے یہ مجھے خوف ہے کہ مجھے قتل کر دیں گے اس سے مرادوئی قدمی کو ہلاک کرنا ہے اور وہ غلطی سے ہوا تھا آپ کا قتل کرنے کا اس کو مارنے کا ارادہ نہیں تھا یہ پس مندر ذہن میں رکھے اور پھر دیکھیے کہ موسی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تبلیغ کے لیے گئے وہاں کیا مکالمہ ہوا اور پھر راؤنڈ کا یہ اس کو ان کو احسان جتانے کی کوشش کرنا کہ ہم نے تمہیں بڑا کیا ہم نے تمہیں پالا تھا اس پورے پس منظر کی وجہ سے یہ آیات کے صحیح مفاہیم اخذ کرنے میں آسانی رہے گی تو اب یہ آگے دسویں آیت میں اشاعت فرماتا ہے وہ از نادا ربو کا اور یاد کرو جب ندا کی آپ کے رب نے موسا علیہ السلام کو انی عطل قوم والمین کہ آپ ظالم قوم کے پاس جائیں یعنی فرعنیوں کے پاس قوم فرعون یعنی فرعون کی قوم کے پاس جائیں علاقون کیا وہ نہ ڈریں گے یعنی ان کے پاس جا کے ان کو ڈرائیں گے اور ان سے پوچھو کہ جب اتنی علامات تم دیکھ رہے ہو مودی سے دیکھ رہے ہو تو کیا تم خوف محسوس نہیں کرتے ہو تم نہیں ڈرتے ہو اعلیٰ موس علیہ السلام نے عرض کی ربی انی اخافو ان یکذبون انہوں نے عرض کی اے میرے رب میں خوف کرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے میری تقزیب کریں گے و یدیق صدری اور میرا سینا تنگی کر رہا ہے یعنی مجھے خوف سے محسوس ہو رہا ہے ولان پالقو لسانی اور میری زبان روانی کے ساتھ نہیں چلتی ہے یہ وہی وجہ جو ہم نے آپ انگارے والی آپ کو بتائی کہ آپ نے عذر پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ میں ایک دل میں تنگی سی محسوس کر رہا ہوں اور تنگی اسی وجہ سے تھی قبتی کو ہلاک کرنے کی وجہ سے آپ کو یہ خوف تھا کہ میں جاؤں گا تو مجھے پکڑ لیا جائے گا اور اس قبطی کے قتل کے جرم میں ہو سکتا ہے سزا دیں یا کچھ بھی مت ازان گٹو ٹریول کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے لندن اور اس کے مضافات ایک لکنت تھا تو یہ آزار آپ نے پیش کر کیے اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ یہ درخواست کر رہے کہ مجھے نہ بھیجا جائے بلکہ اب آگے مقصد بیان فرمایا تو اے میرے رب تو ہارون کو بھی رسول بنا ہارون کو بھی رسول کر دے تو ایسا نہیں ہے کہ نبی کی دعا کی وجہ سے ان کو نبوت اور رسالت ملی ہے یاد رکھیے کہ نبوت جو ہے یہ وہبی شہ ہے قصبی نہیں ہے یعنی اللہ تبارہ کا وہ تعالیٰ وہ بھی مانے جو تحفتن دی جائے کسبی مانے جو اپنی کوشش سے حاصل کی جائے تو یہ نبوت وہبی ہے کسبی نہیں کوئی اپنی کوشش سے نبی نہیں بن سکتا چاہے کتنی عبادات ریاضات کرے اللہ تعالیٰ جس کو منتخب فرمائے گا اسی کو نبی بنائے گا اور وہ دعاؤں کے جواب میں منتخب نہیں کرتا اس کا انتخاب تو یہ ازلی ہے اس کا ارادہ اضلی ہے وہ پہلی منتخب کر لیتا ہے ہاں پھر وہ جس کو نبی بنایا اس کی نبوت کے اظہار کے لیے کچھ دنیا میں وسائل و ذرائع مقرر کرتا ہے جیسے یہ علیہ السلام کی دعا تو آپ نے اس کی فرض لے ہارون تو تو رسول بنا دے ہارون کو تو یعنی ان کو میرے ساتھ بھیج تو مجھے حوصلہ بھی ہو جائے گا اور یہ کہ میرے زبان کا مسئلہ بھی وہ بیان کریں گے تو مجھے اتنا نہیں بولنا پڑے گا اور لکنت کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ میں صحیح ان کو بات نہ بیان کر سکوں وَلَهُمْ عَلَيَّ ضمن اور ان کے لیے مجھ پر ایک الزام ہے یہ وہی قبطی والا کہ مجھ پر ان, ان کے نزدیک مجھ پر ایک الزام بھی ہے تو اقاف عین تو میں خوف کرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے اعلیٰ کل اللہ تعالیٰ شاید فرمائے ہرگز نہیں ان یعنی تمہیں قتل نہیں کریں گے ہمیں معلوم ہے ہم مستقبل کا علم جانتے ہیں علوم غیبی ہم جانتے ہیں تم جاؤ گے وہ تمہیں بالکل قتل نہیں کر سکتے ہمیں معلوم ہے فض تو آپ دونوں جائیے گویا کہ آپ کی درخواست قبول کر لی گئی ہارون علیہ السلام کو رسالت عطا کی گئی اور انہیں ساتھ جانے کی اجازت بھی مرحمت فرما دی گئی چراچہ حکم فرمایا فض ہوبا پس تم دونوں جاؤ لے جاؤ بھی آیات نہ ہماری آیات کو ان نہ مستم بے شک ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں یعنی ہماری رحمت تمہارے ساتھ ساتھ ہے جو تم بیان کرو گے جو وہ کہیں گے ہم تمام چیزوں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں فعیا فرعونا تو تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ فعلا رسول اور بلا پھر تم دونوں یہ کہنا کہ بے شک ہم اس رب کے بھیجے ہوئے ہیں یا اس رب کے رسول ہیں جو تمام عالمین کا تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور کیا تم کیوں جاؤ ان ارسل مانا بنی اسرائیل کے بھیج دے تو یعنی تم جا کر کہنا پھر سے کہنا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو گیا جا کے اسے تبلیغ دین تو کرنی کرنی ہے ساتھ میں یہ بھی کہنا ہوگا کہ ہمیں بنی اسرائیل ہمارے حوالے کر دو ان کو غلامی سے آزاد کرو ان کو غلام بنا کے نہ رکھو اب آپ گئے تو کا واقعہ یہ معذوف ہے یہاں پر یعنی آپ تشریف لے گئے پہلے گھر پہنچے والدہ کو بتایا تو والدہ تو گھبرا گئی اور انہوں نے کہا کہ اگر تم جاؤ گے تو وہ تو تمہیں ہلاک کر دیں گے فرعون تو تمہیں تلاش کر رہا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اپنی والدہ سے محبت سے کہا کہ اب تو یہ اللہ کا حکم ہے ہمیں جانا ہی جانا ہے لہٰذا رات کو ہی آپ وہاں پہنچے دروازہ بجایا پوچھا گیا کون آپ نے بتایا تو آپ کو ٹھہرا دیا گیا ایک مقام پر اور صبح کے وقت میں پھر فرعون کے دربار میں آپ کو جانے کی اجازت ملی تو وہاں بھی تھا اور تقریباً اس کے پانچ کے قریب سردار عمرا مختلف قسم کے لباسوں سے زیورات سے راستہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اب یہ مکالمہ شروع ہوگا اولا تو اس نے کہا علم نربی کا فینا ولیدن کیا ہم نے تمہیں اپنے یہاں بچپن میں نہیں پالا تھا و لبست فینا منع عمری سینین اور تم نے ہمارے یہاں اپنی عمر کے کئی برس نہیں گزارے تھے تو گویا کہ اس نے یاد دلانا شروع کیا موسیقام کو تو انشاءاللہ اللہ اس کا اگلا جو حصہ ہے وہ ہم اگلے پروگرام میں عرض کریں گے بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے بہت غور سے اس کو سننا چاہیے واخر الانہ الحمد للہ رب العالمين